السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسی ڈونگا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی جی. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهذوا لا اله الا الله وحده لا شريك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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ضمنت الله ورسوله فقد فاض فاضا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله باحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محدثاتها بكل موثه بدعه بكل بدعه ضلاله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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك فنحر إن شانئك هو الأبتر برادران اسلام بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں اور بیٹیوں حاضہ عید تقبر اللہ عملہ کو صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ارشاد کے ہے ان نل قومن عید بہاضا عید ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے تہوار ہوتا ہے ہماری عید یہ ہے جو آج ہم منا رہے ہیں جس کا آغاز اللہ تعالی کی توفیق سے عید کی نماز سے ہوا ہے وہ نماز جو ہم نے بارہ زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کی ہے یہ اس نماز کی زینت ہے شرف ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے کہ اس نے اس نماز کو تکبیرات کے ساتھ سجا دیا اور تکبیرات کی کفرت اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعتراف ہے اور یہ گناہوں کی بخشش کی اساس ہے تو یہ ہمارا تہوار ہے جو چار دن میں پھیلا ہوا ہے آج کا دن یوم النار ہے اور بقیہ تین دن یعم التشریف ہے ان دنوں کی خصوصیتیں یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام التشریف ایام و مشہور و ذکر اللہ یہ دن کھانے اور پینے کے دن ہے خوب کھاؤ اور پیو اور یہ دن اللہ کے ذکر کے دن ہیں اللہ کے ذکر کی بلندی کے دن ہیں خوب تقبیرات پڑھو اور سنن القبرہ بہلی کی حدیث کے مطابق ایام التشریق کلوہا رب ہیں ایم تشریق سارے کے سارے قربانی اور ذبح کے دن ہیں قربانیاں کیجیے اللہ کا ذکر بلند کیجیے اور خوب کھائیے اور پیئے یہ ہماری عید ہمارا تہوار ہے اس میں کوئی جاہلیت نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے موسیقی کا شور و شغم نہیں ہے کسی قسم کی بے حیائی نہیں ہے باقی قوموں کے تہوار جو ہیں اس میں وہ لوگ شدر بے مہار ہو جاتے ہیں مگر ہمارا تہوار ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے مستقل ذکر اللہ کا نام ہے ہاں اس میں کھائیں اور پیئیں کھانے اور پینے کی حوصلہ افزائی ہے یہ عید کیا ہے اللہ کے ذکر کی بلندی ہے اور اللہ کی توحید کا اظہار ہے خالق کائنات نے حاجیوں کو تلبیہ کی نعمت دے دی اور غیر حاجیوں کو تکبیرات کی نعمت دے دی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماحل مَا ولا کب رم کب اللہ بشر بل جو شخص تلویہ پڑھے گا اور جو شخص تکبیرات پڑھے گا ہر تلویہ پر ہر تکبیر پر اسے جنت کی بشارت دی جائے گی جب بھی تلویہ پڑھے گا جنت کی بشارت دی جائے گی اور جب بھی تکبیر پڑھے گا جنت کی بشارت دی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حجاج رام نے کثرت سے تلبیا پڑھا جس کی گواہی عرب کے سہراہ کا ذرہ ذرہ دے گا پہاڑوں کی چوٹیاں دیں گی لوگوں نے سمندروں میں سفر کیا سمندر کا پانی کا ایک ایک قطرہ دے گا ایک ایک مخلوق دے گی لوگوں نے ہوائی سفر کیے تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ سزائی گواہی دے گی اللہ کی تقبیر اس کی بڑھائی کہاں کہاں گونجی اور یہ آوازیں کہاں کہاں بلند ہوئی چنانچہ حجاج کے نے تلبیہ پڑھا کل تک جمرا کبرا جس کو بڑا شہزان کہا جاتا ہے اسے کینکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد حجاج کے آپ کی طرح تقبیرات پڑھ رہے ہیں اور پورے یام تشریق میں تکبیرات پڑھتے رہیں گے اللہ کی توحید کو سربلند کرتے رہیں گے اور یہ ان دنوں کی زینت ہے اللہ اور برعزت نے ہمیں تکبیرات کا ایک عظیم تحفہ اور ایک انعام اداف روا یہ تلبیہ کیا ہے اور یہ تکبیرات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میساخ ایک عہد اس کی توحید کا اقرار اور اس کی توحید کا اعتراف تو اس مثاق کو قائم رکھیں اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں یہ توحید کا اقرار آپ ہر روز کرتے ہیں نماز میں عیا کا و دیا نستعین کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے استعانت کرتے ہیں اس مثاق پر قائم رہو اس مساق پر اٹل اور ٹھپ اور ٹھوس طریقے سے قائم رہو یہ ایک عظیم موقع ہے اس کی توحید کے اقرار کا گواہی کا اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا اور اس کی محبتوں کے خزانوں کو سمیٹنے کا یہ ایک عظیم موقع ہے اور ایک عظیم ایک فرصت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعتقادی طور پر اور عملی طور پر اپنے آپ کو توحید کے نور سے آراستہ کر لیں ہماری زبانوں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہو جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی توحید کے لیے جھک جائیں اور یہ دل اللہ کی توحید کے نور سے منور ہو توحید ہی کامیابی کی احساس ہے یاد رکھیے دین اسلام میں بے شمار راستے ہیں عبادات ہیں طرق ہیں اللہ کے تقرب کے لیے اگر وہ سارے کسی طریقے سے نہ ہو سکیں لیکن توحید برقرار ہو تو یہ توحید کامیابی کا پیامبر بن سکتی ہے اور ایک بندہ اگر نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے ہر سال حج کرے عمرے کرے جہاد فی بھی اللہ کرے لیکن توحید میں درار اور قلل ہے تو اس کی کوئی عبادت اند اللہ قابل قبول نہیں ہے توحید ہی محب نجات ہے توحید ہے تو کامیابی ہے اور توحید اگر نہ ہو تو ناکامی ہے اس لیے میری آپ کی ذمہ داری فاہم توحید میری آپ کی ذمہ داری علماء سے تعلق تاکہ توحید کے رموز ہم سیکھ سکیں اور حاصل کر سکیں میری آپ کی ذمہ داری اپنے ظاہر و باطن کو نور توحید سے منفر کرنا میری آپ کی ذمہ داری اپنی طاقت کے بخدر اپنی بساط کے بخدر توحید کے پیغام کو کشر کرنا اور توحید کے پیغام کو عام کرنا ہماری زبانوں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہو پیارے پیغمر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ہر ذکر اللہ کی توحید کا کلمہ ہے سبحان اللہ بلا الہ بلحمد واللہ اکبر بلا حول ولا قوت الا بل حسنی اللہ و نعم کوئی ذکر آپ تلاش کر لیں اختیار کر لیں وہ توحید کا نور ہے اور وہ توحید کا پیام ہے جس میں یہ ترغیب ہے کہ توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لو یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے سچی توحید کا فہم اور سچی توحید کو قبول کرنا اور سچی توحید کے دائیں بن جانا اور اللہ کی توحید کے پیام کو نشر کرنا یہ ہماری ضرورت ہے ورنہ یاد رکھو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسوں میں ایک دعا کی تھی اور ایک بد دعا کی تھی دعا یہ تھی اللہم لا تجعل اللہ قبری یعبد یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہنا بنانا اور میلہ گہنا بنانا کہ لوگ آئیں اور میری قبر پر میلے لگائے پرسوں کا انعقاد کریں پوجا کریں ہرگ نہ ہو اور بد دعا یہ تھی العزت یہودیوں کو, نصارا کو, عیسائیوں کو و برباد کر دے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا نبیوں کی قبروں پر کبے تعمیر کر لیے اور نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا یہ پیارے بھی کی آخری باتیں ہیں آخری سانسوں کی دعائیں بد دع ہیں وہحید آپ کا پہلا پیغام توحید ایوہ الناس قولوا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ اے لا کا اخرار کر لو اللہ کی توحید کو پہچان لو اس کی حاکمیت کو پہچان لو قرآن کا آغاز توحید الحمدللہ رب العالمین قرآن کا اختتام توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب بر الناس مالک الناس، الناس، کہ لوگوں یہ آخری پیغام سن لو تم کو ماننا پڑے گا کہ رب صرف اللہ ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ جس کا قانون سب پر قائم ہے وہ اللہ ہے اور پوری کائنات کا معبود بھی اللہ رب العزت ہے توحید توحید یہ دین دین توحید ہے میری آپ کی پیدائش توحید کی خاطر ہے جنسا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آج یہ پیغام حکومتیں بھی نوٹ کر لے کہ ان کے اقتدار کی کامیابی اس کی تکمیل اور ان کی عزت اور خلبہ اسی توہین پر قائم ہے اے حکام وقت اگر تم لوگ اپنے پروٹوکول کا خیال رکھو گے اور اپنے خالق اور مالک کے پروٹوکال کا کوئی اہتمام نہ کرو گے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کا کوئی احتمام نہ کرو گے یہ تمہاری ناکامی ہے دشمن کی طاقت ہے وہ تم پر آ جائیں تم پر غالب گے مخہور ہو گئے صحابہ کرام کی عزت رفت رو دبدہ حبت اور جلال کے اسباب کیا تھے ایک ہی تاریخی واقعہ اور تاریخی شہادت سن لیجئے جب اسلامی فوجیں عراق میں جنگ خواب سے مصروف تھے جناب سادر وقاص رضی اللہ عنہ کی آدت میں تو رستم جو کہ ایران کا سپا سرار تھا وہ حیران و پریشان تھا کہ مسلمان کیا ہیں کمزور سے لوگ کم ان کی طاقت اسلحے کی کمی ہم ایک ایک نامی گرامی پہلوان اسلحے سے مالا مال مگر یہ میدان جنگ میں ہمیں گاجر موری کی طرح کاٹ جاتے ہیں اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے کسی صحابی سے ملنا چاہتا ہوں کسی مجاہد سے ملنا چاہتا ہوں دیکھو ان کا کیا کردار ہے اور ان کی کیا دعوت ہے اور ان کا کیا مشن ہے ان کی کیا خوراکیں ہیں کہ کمزور جسموں کے باوجود اور قلت وسائل کے باوجود ہماری طاقتوں کو طاقت و تاراج کر جاتے ہیں اور گاجر گوڑی کی طرح کاٹ جاتے ہیں نے اس نے درخواست بھیجی کہ اپنا کوئی مجاہد کوئی فوجی ہمارے پاس بھیجو ہم ملنا چاہتے ہیں واقعہ طویل ہے جناب ایک صحابی کا انتخاب کیا بنو تمین کے ایک چوٹی کے مجاہد ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کا جو اپنی سواری پر سوار ہو کر ایک شان استغنائی سے رستم کے دربار میں پہنچے اس نے بڑی سجاوٹ کر رکھی تھی موتیوں سے ہیروں سے جو سب کچھ سجا رکھا تھا پردے ہی پردے ریشمی اور بہترین خالیچی اور تعلیم بچائے جناگر کی نظر کسی طرف نہیں اٹھی اس کا سونے کا تخت تھا سونے کا تاج تھا کسی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا رستم نے سوال کیا قصہ طویل ہے کہ تمہارا کیا مشن ہے تم یہ در در کیوں بھاگتے پھرتے ہو کبھی کوئی مہم اور کبھی کوئی مہم ربی نے جواب دیا رستم کو ہمارا ایک ہی مشن ہے نوریت نخرس الباد من عباد العباد عباد عبادت عباد العباد ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں کو نکالیں لوگوں کی بندگی سے لوگوں کے رب کی بندگی کی طرف لوگوں کو قائل کریں کہ انسانوں کی غیر اللہ کی پوجا نہیں ہے پویا صرف ایک اللہ حب العزت کی ہے یہ ہمارا مشن ہے اس کے لیے جہاد بھی ہے دعوت بھی ہے تکرانا بھی ہے لفظوں کو تج دینا بھی ہے آرام اور نیند کو چھوڑ دینا بھی ہے اللہ کی توحید کی حکامت کے لیے چنانچہ یہ وہ جماعت تھے جس نے اللہ کی توحید میں حام کو نشر کیا اور تھوڑے عرصے میں امیر عمر کی قیادت میں کس اور کیس تک کی کمر توڑ دی گئی اور یہ سارے علاقے فتح ہو گئے ان کے غنیمت کے مال مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے یہ ان کی رفعت کی ایک زندہ جاوید اور تابناک تاریخ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا آج کا معاملہ ہے ہم مسلمان ہیں تعداد میں زیادہ ہیں طاقت میں زیادہ ہیں مگر مقہور مغلوب کفار سے ڈرتے رہتے ہیں سہمے سہمے پھرتے ہیں وجہ یہی ہے اللہ کی توحید سے بغاوت اس کی توحید کا فراہم نہیں اس کے پروٹوکول کا اہتمام نہیں ہے اللہ کے پیارے جنگ پر کا فرمان ہے حق اللہ لوگ اللہ کا حق بندوں پر یہ جی ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے ہم پر قائم ہے جب تک اس حق کا اہتمام نہیں کرو گے اللہ کی طرف سے کوئی عزت ہمیں حاصل نہیں ہوگی پیارے پیغمبر کی حدیث ہے احفظ اللہ یہ فض کر کہ تو اللہ کی توحید کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے نظام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا تو یہ ایک ایگریمنٹ طے ہے اللہ آسمانوں والا ہے تم زمینوں میں رہتے ہو اللہ اور تمہارے ماں مابین یہ ایک عقد ہے آسمان والی ذات زمین والوں سے ایک ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ تم آسمان والے کے حقوق کو پورا کرو اس کی توحید کا اہتمام کرو تو آسمان والا تمہارے حقوق کو پورا کرے گا ارے تمہیں کیا چاہیے امن چاہیے آس چاہیے سب عطا ہوگا تمہیں کھانا چاہیے دنیا کا مال چاہیے سب عطا ہوگا فلیا بدھو ربا حاضر بھائی اللہ عطمین جرمن خوف اس گھر کے رب کی عبادت کر لو تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا مل جائے گا خوف مسلط ہوگا تو اللہ تم کو امن دے دے گا بس بات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے پروٹوکول اور اس کے حقوق کا خیال کر لو جیسا کہ صرف صالحین کی تاریخ ہے امیر عمران آدھی دنیا کے فاتح کسر اور کیسر پر اسلام کا پرچم لہرانے والے لیکن خالق کائنات کی توحید کا احتمام کس قدر ہے اللہ اکبر ان کے دور میں ایک شخص سبیق اس کا نام تھا متشابہات ہاتھ کی تابیلیں کرتا پھرتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کی تابیلیں کرتا پھرتا تھا اپنے دربار میں طلب کر لیا کوڑا منگوا لیا جلد سے نہیں کہا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ کوڑے برسا رہے ہیں ڈنڈے برسا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کا سر پھٹ گیا لہو لوہان ہو گیا سارے اس کے کپڑے رنگین ہو گئے جسم اس کا رنگین ہو گیا بالآخر کو پوڑ پڑا میں میرے دماغ کا فطور نکل چکے ہیں مجھے معاف کر دیجئے پر میں تو معافی کے قابل نہیں ہے اسے وہاں سے نکالا اپنی فوج کو حکم دیا اسے جنگل میں چھوڑا جنگل کے جانور اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے یہ خلفہ راشدین ہمارے حکام اور اولیاء رولیال امور کی تاریخ ہے کہ اپنے پر توحید کا کس قدر اہتمام ہے عراق کا گورنر خارد القصری رحم اللہ بقرا عید کی نماز کے لیے آیا عید کی نماز کے لیے آیا ایک بندہ اس کے ساتھ تھا مشقیں کسی ہوئی تھی اسے اٹھا کر لایا گیا ایک طرف پھینک دیا گیا گورنر نے نماز پڑھائی عید کا خطبہ دیا اور پھر خطبے میں یہ الفاظ کہے ایوہ الناس او الناسبر اللہ لوگوں چاہو اپنے گھروں میں قربانیاں کرو اونٹ سبح کرو گائے ضبح کرو بکرے اور چھترے ذبح کرو میرے پاس قربانے کے لیے یہ شخص ہے یہ شخص کون ہے جاد ابن ترہم جو خالق کائنات کی صفات کا انکار کرتا تھا کہ اللہ رحمان نہیں ہے اللہ رحیم نہیں ہے میرے پروردگار کی صفات کا انکار کرنے والا اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے آج میرے پاس قربانی کے لیے یہ شخص موجود ہے مشکے کھولی گئی عید کا ہمیں لٹایا گیا اور سب کے سامنے کلے پر چھری پھیر کے اللہ کے پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا اس کی کبریائی کا اہتمام کیا گیا یہ وہ دور تھا بڑا ذہری دور اسلام کے غلبے کا دور کیونکہ اس وقت تمام لوگوں کو خواب و حکام ہو یا محکومین ہو ان سب کو اللہ کی توحید کا احساس تھا اللہ کی توحید کی معرفت دی آج بھی دی پلٹی ہے اسی تاریخ رفتہ کی طرف اسی زمانۂ رفتہ کی طرف اور اپنے رب کی توحید کا اہتمام کیجیے اور یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کی توحید کے بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی اور سچی محبت کے بغیر ہم کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے جہاں تک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ تعالی کی عطایت کی بات ہے محبت کی بات ہے سچی غلامی کی بات ہے امیر عمرہ کا چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیجئے انہوں نے کبار صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ایک رائے ان کو دی ایک فرمائی فرمایا کہ جا یا عمرہ کرنے والے جو بیت اللہ میں آتے ہیں اور پہلا طواف کرتے ہیں طواف قدوم احرام کی حالت میں دایاں کندا ننگا ہوتا ہے اور پہلے تین چکر دوڑ کر لگاتے ہیں اور باقی چار چکر آہستہ چل کر لگاتے ہیں اس کا ایک سبب تھا درصل اللہ کے پیارے پیغمبر جب عمرے کے لیے گئے تو کفار خریش نے کہا تھا کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں مدینہ کے بخار نے انہیں مار ڈالا ہے عمرہ یہ پورا نہیں کر سکیں گے تو نے وہ پہاڑی پر بیٹھ کے کہ جب یہ ایک ایک کر کے گریں گے ہم ان کا مذاق اڑائیں گے نبی الاسلام کو اس کی سلا دی گئی آپ نے فرمایا کہ دایا کندھا ننگا کر کے طباف کرنا ہے اور پہلے تین چکر دوڑنا ہے دوڑ کر طباف کرنا ہے ان کفار کو دکھانے کے لیے صحابہ نے استفا کیا کندھا ننگا کیا رمل کیا وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے اور مذاق اڑانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ غلط ہے یہ تو شکرے کی طرح چھلانگے مار رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں انتہائی طاقتور کمی ہے تو فرمایا کہ وہ وقت تو گزر گیا اب مکہ میں کفار نہیں رہے اب یہ کندھا ننگا کر کے کس کو دکھانا ہے یہ دوڑ کر کس کو دکھانا ہے فرمایا کہ سنو ہو سکتا ہے کل کوئی حاکم آئے اسی بات کو گزر بنا کر اس اجتماع کو اور رمل کو ختم کرنے کی کوشش کرے تم اس پیغام کو یاد رکھنا عمر کے اس پیغام کو عام کر دو کہ رمل اور استباء یہ دونوں پیارے پیغمبر کی سنت ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گی کوئی حاکم ان کو ختم نہیں کر سکتا یہ دین جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کا نام طواف کر رہے ہیں حجر سل کے سامنے کھڑے ہیں اور زبان پر کیا الفاظ ہیں انی عالم بے حجر اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے اور نہ کوئی نقصان ہے نہ اگر میں اپنے پیارے حبیب کو اپنے پیارے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا انہوں نے تجھے بوسا دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا کیا سنت کا اہتمام ہے کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہے اور کیا سنت کا احساس ہے جب تک یہ بات نہیں ہوگی حکام تک اور محکومین تک اس حقیقت کو نہیں اپنائیں گے تو جو ہماری تاریخ رفتہ ہے کبھی پرٹ نہیں سکتی وہ ضروری دور غلبے کا دور عزت کا دور رفعت کا دور کبھی واپس نہیں آ سکتا جب تک خالق کائنات کی توحید کو سمجھا نہ قبول نہ کیا جائے اور اس کی طاقت کو عام نہ کیا جائے قربانیاں کیجیے بلند آباد سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے تاکہ اللہ کی توحید کی گرخاریاں سزائیں بلند ہو یہ ایک مخصوص ذکر بڑا ہی مانوی ذکر ہے اور بڑا ہی بہترین ذکر ہے یہ عام ذکر نہیں ہے بلکہ قربانی کے ساتھ منسلک ذکر ہے اور قربانی بڑا ایک افضل عمل ہے اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے ایک نیک بات نوٹ کر لیجئے گا اخلاص کے ساتھ کوئی ریاکاری نہ ہو کہ ہمارا جانور محلے کے لوگ دیکھیں اور ہماری واہ واہ ہو ہر کس نہ ہو یہ قربانی اللہ کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے لَن ينال اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی اور دل کا اخلاص پہنچتا ہے یہ ان دنوں کے شاعر ہیں اللہ کا ذکر بھی ہو اور قربانی بھی ہو ان دنوں کے شاعر میں آج کی نماز تھی جو ہم نے ادا کر لی ان دنوں کے شاعر میں خواتین کا آنا تھا وہ بھی ہم دلّہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے ان دنوں کے شاعر میں سے راستہ تبدیل کرنا ہے ایک راستے سے آئے تھے تکبیریں پڑھتے ہوئے دوسرے سے باطنس نہ اٹھئے تاکہ یہ ایک ایک قدم ایک ایک اینش ایک قدم ذرہ کل قیامت کے دن ان تکبیرات کی گواہی دے اللہ پاک یہ سارے شاعر قبول فرما لے اللہ دلوں کو اخلاص سے بھر دے الحمین ہم اس موقع پر ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے جو بڑی کلفت میں ہیں ہمارے برما کے بھائی بڑی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کی داستانیں سنتے ہیں تو صبر کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں دل یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے جہاد کا دروازہ کھول دے تاکہ برما کے بھائیوں کی مدد کر سکے عراق ہے شام ہے فلسطین ہے بیت المقدس قبلہ اول اس پر یہودی غاسم کا قبضہ ہے بیت المقدس بند ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں سلاح المن یا اللہ یہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دے الرحمین شان ہے حلب ہے سوریہ ہے یمن ہے یا اللہ ہر مقام پر مسلمانوں کی حفاظت فراہم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ العرحم اس وقت دنیا کے نقشے پر واحد حکومت جو توحید کی عظم پردار ہے توحید کی سچی خادم ہے آل سعود کی حکومت سعودی عرب کی حکومت یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ عرض حرمین کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں تو ہماری پروازوں کو اونچا کر دے یا اللہ ہمیں میں اور طاقت اور قوت عطا فرما دے سچی توحید سے ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک المستی بل عظیم على محمد آل محمد المجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا زلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من من الخاسرين ربنا زلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الظلم إلا أنت فأغفر لنا مغفرة من عندك فارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو وقتانا ربنا بلا تحمل علينا إصرا كما حملته إلى الذين من قبل ربنا بلا تحملنا ما لا تاقتلنا به ضعف عنا بفردنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للخوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا بقنا عذاب المار ربنا اثرف عنا عذاب جهة رب نصرف عنا عذاب جهنم رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها صاد مستخرم ومخاما ربنا حمدنا من أزواجنا وزرياتنا قمة العين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعصنا آقبتا في عمور كلها باجرنا من خذية دنيا معذاب الآخرة أذهب الباس رب الناس بس ينتشافي لا شفاء إلا شفاءه المین ہمارے بیماروں کو صحت کامیاب بہت سے بیمار بھائی اور بہن دعا کی درخواست بھیجی ہے یا اللہ سب کو سب کے مریضوں کو صحتِ صحت کام فرما دے صحت عاجلہ اور دائنا تھا فرما دے جو بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ ان کو آفیت عطا فرما دے آسودگی کی زندگی عطا فرما دے الہ العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق دے دے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے دے, دے یا اللہ یہ ملک پاکستان ہمارا پیارا وطن اسے ہم نے تجھ سے حاصل کیا تیرے ساتھ ایک فائدہ کر کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ فرموش کر ہیں. فرما دے ہمیں ہمارے حکام کو توحید کا فرم عطا رما دے ان کو نیک بتانا عطا رما دے اچھے مشیر عطا رما دے کہ ان کو اچھا مشورہ دے دین کا مشورہ دے اور توحید کا مشورہ دے یہ ملک اسلام کا بول اس میں بول بالا ہو یہ ملک اسلام کا گہوارہ بن جائے توحید کا کہہوارہ بن جائے تیرے پیارے پیغمبر کی سنت، اور محبت اور پیار کا گہوارہ بن جائے تیری محبت کا گہوارہ بن جائے یا اللہ جو بھی برائیاں ہیں ان سے بچنے کی فرما معافر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اجتماع اپنی رحم سے ڈھانپ لے تیرے گھر میں یہ اجتماع ہے اور تیرے پیارے پہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے گھر میں اگر اجتماع اور قرآن کی باتیں سنی اور سنائی جائے دین کا درس لیا جائے اور دیا جائے اس پوری مجلس کو اللہ کی جی رحمت ڈھانٹ لیتی ہے فرشتے پر کا کو سایہ کرتے ہیں یا اللہ اس اجتماع کو باعث برکت بنا دے باعث رحمت بنا دے اور یہاں سے ان کے بروانہ ہو بچھڑے اپنے گھروں کو جائیں تو ایک ایک بندے کے گروہوں کو تو باز کر چکا ہو یا اللہ اجتماع کو اجتماع مبارک کرتے اور تفرق کو تفر کے مخفور کر دے یا اللہ جنت الفردوس میں یوں جمع فرما دینا یا اللہ ہمیں قیامت کی نفت دے در درجات کی بلندیاں فرما دینا جنت الفردوس کا داخلہ تھا فرما دینا یا اللہ جو کسی قسم کی کمی ہے عقیدے کے فہم کی کمی ہے عمل کی کمی ہے یا اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق فرما دے ہمارے بہت سے بھائی بہت سے لوگ شوق سے قربانی کرتے ہیں مگر عملی زندگی میں نماز ادا نہیں کرتے انہیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ نماز کی ادائیگی کے بغیر قربانی کرنا اللہ کی ناراضگی ہے اور یہ قبولیت کی بات نہیں ہے یا اللہ صالح کی توفیق عطا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے بیماروں کو صحت عطا فرما دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تیرے سزب کے متحمل نہیں ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا کے اپنی محبت کے اور اپنی رحمت کے فیصلے فرما لے یا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق طلب کی یا اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے اپنا فضل عطا فرما دے اپنی رحمتیں رحمت کے سہارے گئے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تیری رحمت کے ساتھ ہو تیری رضا کے ساتھ ہو اور تیری محبت کے ساتھ ہو اپنے پیارے کی سچی محمد سے دلوں کو بھر دے دے دے یا یا اللہ اللہ ان ان کی کی توفیق عطا عطا فرما فرما کا پیار ہمیں سچی غلامی کی توفیق عطا فرما دے یقین یقیناً غلامی پوری کائنات کی حاکمیت اور ہے اللہ کے دربار کا فخر پوری کائنات کی امارت ہے اور اللہ کی حبیب کی غلامی پوری کائنات کی بادشاہت ہے یا اللہ یہ سچی غلامی ہمیں عطا فرما دے رب ربر ہم خیر الرحمین رب خربر ہم خیر تخلحمین بہت سے بھائیوں نے اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا کی اپیل کی ہے یا اللہ جس جس بھائی نے درخواست کی ہے اپیل کی ہے یا اللہ ان کے والدین کی مغفر فرما دے جن ان کی قبروں کو کشادہ کر دے جنتردوس میں ٹھکانا عطا فرما دے رب خربر ہم مان تخلحمین رب اغفر مرحمة انت خير الرحيمين ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ضقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السمير عليم وتبع علينا إنك أنت الثواب الرحيم برحمتك يا رحمة الرحيم وصلى الله على